الحمد لله الذي هو اهل المغفره والتقوى سبحان والسلام على عباده الذين اصطفى صلى سيده الانبياء وعلى اله واصحابه سبحان الله والله وعلى الذين وعدهم بالحسن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله بك قول لان ویل ملا او ہلو نو اسلو آلے و سلو شاپ نال سلا ملک یا سو دیا رسوا لا و یا سیدی یا حبیب اسفداد سلام آلیکیا آدملہ وعلى يا سيدي نور صدور موضل شامعین السلام علیکم مرحمۃ اللہ The جنگ اس ہے عام دلسا اندر اللہ پاک جنگ مجدوہل کریم دی بارگاہ اندر جدوت دعا تو جس موجود ہے نا چیر کا اظہار کرنا ہے اس موجودہ عنوان آدمی میں اللہ یا اس دوسرا عنوان کل میں یعنی اللہ پاک دیا نشانیا دی تعلیم یا پرہیزگار دل ان دونوں چنوان لوگ تو گفتگو جیڑی ہے وہ کو ایک کو قسم کی ہوگی ایک طرح سڈ بھائی غلام حسن صاحب اج تشریف لیا نا مدینا تجربہ کچھ گل کی تھی میرے نال ابھی بیٹھیا ہی یہ کہنے چایا بھی اس تھوڑا نہیں ہوتا چلو اچھا ذرا زیادہ ہو گیا نا زیادہ چلو بس سمجھ اس موضوع دے بیان تو پہلے ایک اسل فا مسلا بطور تمہیں دل کرنا وہ مسئلہ ہے تعلیل احکام شریعت جیسا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی احکام شریعت دے, بھی دے جاتے ہیں جتنے بھی ہیں اشکلا دی دی دی مطابق کوئی نہ کوئی آ کام ہے شرپیا شرعیہ دی باہ خوش آمدے سمجھ آئیے سنو شاہ صاحب کتنا تشریف لے آئے ناچی پھر دوبارہ خوش آمدے کہہ رہے آپ کی تشریف آبری گزارش یہ ہے کہ احکام شرعیہ جمہور علماء تو نزدیک کوئی نہ کوئی علت رکھ علت آخان گے اور اللہ تبارک و باد دی بارگاہ دے مطابق حکمت ذات حق نے ہر حکم کسی نہ کسی حکمت دیتا ہوں حکم ہر حکم کسی نہ کسی حکمت دیتا ہے ہی ارشاد فرمایا حکم کی علت یا اس حکم کا فائدہ ہوئے غرض ہوایت ہو, غایت ہو کہ سب حکمت کے ہاتھ ہی آ جائیں فی الحکیم لا یا اللہ تعالی حکیم رات حکیم کا کم حکمت تو خالی نہیں پھر اگے اشائرا دا اختلاف شروع ہو جڑے سنی مشائق دا کہ جی اللہ تعالی یا نہیں؟, نہیں ہندی لیکن تاکی کو فرمائیے تو انہیں یہ فرمایا مہاتما کہندے نے مہاتما فرما دیا ان فرمایا ہے کہ اے نظام نظاماہ لفظی جھگڑا حقیقت چ <تصفح> <تجھ> کوئی نہیں <تصفح> سب کیوں؟ کیوں؟ دا مطلب ایکو ہی اے کہ اللہ تعالی کسی کام دی کوئی ایسی غرض نہیں جیڑی غرض اللہ تعالی واسطے ہوب یعنی دا فائدہ پہنچے ہاں ایسی غرض ضرور ای جس دا فائدہ مخلوق اللہ اللہ تعالی کے افال معلل بل ہیں یا نہیں علم دی زبان کلام حقیقت یہ کہ معلل اگر غرض کا مانا کیتا کیا جائے ایسا فائدہ جڑا رب نو پہنچے تو پھر کوئی غرض نہیں کیونکہ وہ ان غرضوں پارے جے آخیے ایسا فائدہ جڑا مخلوق نو پہنچے تو وہ پھر ضرور اللہ تعالی نے غرض ہر رکھی جس طرح سورج اور سورج جو بڑھایا سو غرض و غائب آخر اس کو ہے لیکن یہ ای مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ روشنی لینی ہے اس مخلوق دی روشنی بنایا توجہ ہے نا اللہ تبارک وطال کے احکام کے پچوں ایک حکم ہے اللہ کی دی تازی اللہ پاک دی, دی, شعائر شعائر دی جمع شائرا نے اس چیز نکھد دوسری شہ یاد آ یعنی کسے شہر دی نشانی آل اللہ تو شاعر اللہ کا مانا بن گیا اللہ دیا نشانیاں ہوں اللہ دیا نشانیاں کہڑیا اللہ یاد آیا اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علم آ, آ انہاں دی تعلیم کرنا اللہ پاک دے حکمان دے ایک حکم اللہ پاک دیا نشانیاں دی تعظیم کرنا اللہ پاک کے احکام ایک حکم حکم اگرچہ امر و ناہج پر بولا جاتا ہے لیکن مین آزم شاہ اگرچہ جملہ خبریہ ہے تو اس سے خبر نہیں مقصود۔ شاہ اصل مانا بڑے گا از من شاعر اللہ یا ار بابا اے دلان دے دزگاروں اللہ د دی تعظیم کرو کروار اللہ یا کھو از شعائر اللہ فن ہوں یو جے اللہ کی نشانیوں کی تعلیم کرو کیوں کہ وہ دل کی پرہیزگاری کا سامان ہو جائے گا ہوں توجہ فرمانا آیت پاک اتری ہے جانور جڑے حج کے موقع تے قربانی لے جی دی جانوروں کی جا کے ربا ہونا اللہ دے نام مخصوص ہو گئے خاص ہو گئے نسبت کٹی گئی ہر پاس اور دنیا کوئی ان مقصد نہ ہوا صرف اللہ واسطے انہوں نے قربان ہونا اتے لہذا انہاں دی تعظیم کرو ان ہار پواونے ان مہندیاں دی خدمت کرنی اناس اچھی خوراک دا بندو بندوبست کرنا یہ سارا کچھ ہے جانوروں کی اللہ کیوں کرنا بہادر واسطے جی اللہ پاک دے نامے لگ گئے وہ قربان ہونا جانور دے قربان ہونا تو جانور قربان ہونا ہے، اس رات باغ کے نامے لگ گیا اس دے حکم دے د پرچھاوے تھلے آ گیا سائے دے تھلے آ گیا لہذا اس دی تعظیم دل دا پرہیزگار بندہ ہی کرے گا ہوں ذرا توجہ فرمانا اے نزول دے اعتبار لگرچے خاص لیکن الفاظ دے عموم دعبار دے رہنا کیونکہ قانون ہے قرآن جس لئے اتر دا ہے اس لئے اتر اسے اتردا سبب کوئی خاص ہے لیکن الفاظ خاص نہیں ہوں انسا رکھا جا کہ جنہ دے حق کے چوتردہ پیا انہاں نوی شامل ہوئے تو ساری امتنو شامل ہوئے سبحان اللہ لہذا کوئی بندہ ہے نہیں کہہ سکتا علی عبرت العموم اللفظ لا بے خصوص سبب دا مطلب ہے یہ کہ اعتبار الفاظ دے عموم دا کیتا جاندہ ہے نزول دے خاص ہو مندہ سبب نزول دے خاص ہو مندہ لحاظ نہیں کیتا جاندہ کیونکہ اگر ویکھیا جاوے کہ جی کوئی آیا تا حضرت بلال دے حق پر اتریئے ہے جی تو پھر ہے ہی بلال آجتے یہ غلط ہے اتری پامے بلال دے حق پر چھوڑیئے وہ محض ایک سبب بنے ہیں انہیں اندہ مراد ساری امت بہترون سمجھ نہیں آئی گل کیوں کہ حضرت بلال امتی تھوڑے سن بھی کلا واسطے ہی حکم تے عام ہونا ہے. سبب خاص ہونا اتران دا سبب خاص ہونا ہے حکم آم. تو الفاظ دے دن میں اللہ تعالی ہوں ان دا بھی فرما سکتا بہائم اللہ اللہ نے چوپائے جڑے نے دا نے عزت کرتے وہ کہ شاعر اللہ دیا اللہ دیا نشانیاں ہوں اس رات پاک علم دشبحان اللہ و گہرائی دیکھو کہ شاید اللہ فرمایا اللہ دیا نشانیاں فرمایا ہوں وہ او بھی آ گئی ہیں جسے حج نلیا تو قربانی لے چلے جس نے اس جانور نو اس آخر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے سب اللہ اللہ واسطے ڈنگر بڑا سونا کیا ہوں اللہ یاد آیا کہ نہ اندیا عام جانور لگے نے لیکن جہے جانور قربانیاں دبا نے اس جانور کے ہر بندے دا ذہن دین آخر اے اللہ واسطے رب یاد آیا ہن شاعر اللہ دا مانا بن گیا کہ میاں جنہوں ویخ اللہ یاد آوے آئے اللہ پاک دی شریعت اور احکام یاد ہوں وہ اللہ دیا نشانیاں نے دا احترام تاظیم دلو دل ہونی ٹھلو دل ہونی, دل ہونی سمجھ نہیں آئی قربان جاو اس رات کریم نے کہکام ہو ایک کہ جاستے آکام احکام اور واسطے احکام نے رب العالمین جلا مج بہل کریم اپنیا دی تعظیم نو دل تقوی تے دل دی پرہیزگاری قلب متتی دل دا پرہیزگار ہونا بڑا اور یہ محل اللہ تعالی دے فضل ہے تو فرماندہ یہ دل دی پرہیزگاری ہے دل دی پرہیزگاری دی نشانی ہے اللہ تعالی دیا نشانیاں کی تعزیم کروں ٹھیک ہے ہوں اللہ تعالی دیا نشانیاں ایک ہے تخلیق دے اعتبار میں ایک تشریح دعتبار کیا مطلب ایک نشانی ہے کہ انہیں پیدا کیتا ہے ایک نشانی وہ ہو کہ جس حکم دیتا ہے یا جس واسطے حکم ہے یہ دو نشانی ہیں کائنات کی ہر شہ تخلیق اور پیدائش کے لحاظ سے اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں وفی کل شہ لہو آیا واحد مولا علی فرماندن ہر شہر نشانی ہے اللہ دے توحید دی او دی بہادت دی گواہی دینی پہ ہر شہ ہر شہ تخلیق کے اعتبار واقعی تبجو کرا بندہ ویخ کے ہر چیز نو تو ضرور وہ ذہن نو پیدا کرنے والا سبحان کہ نہیں لیکن یہ عمومی نشانی ہے خصوصی کہڑی بندی خصوصی نشانی بنتی اللہ تعالی جاستے شریعت جس کے لیے حکم ہے حکم وہ کی مطلب ہے کہ شریعت آئی ہے انسان انسان یہ آم نے تیرے واسطے انہ دا پابند ہو ہوں یہ حکم جڑے نے انسان داس نے لیکن اللہ تعالیٰ دی اے مخلوق جڑی ہے اے ناوچوں کسے نہ نا کسے شائع نار تعلق رکھیا قائم کی پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کرو حکم انسان ہوئے لیکن تعلق مخصوص تھامہ دے نارے تھا ہوں حر تھے ادا نہیں ہوتا وہ مخصوص گھر انہ کا گھر رکھ دسکا سب اللہ کا گھر نے لیکن ان خاص نسبت اس ذات پاک نے وہ خاص بندے کا کر کے او دی زیارت دا حکم آیا حج کہ زیارت کے ارادے نو تو زیارت کا ارادہ کرو میاں اس مخصوص مقامات کا اسے حجریاس بہت مقام ابراہیم فلا فلا مکہ شریف دے اندر حج ادا آن ہوں سمجھ نہیں لگی ہوں حکم جیڑا جڑا حج کر بندے نوے انسان نوے لیکن اس حکم دی ادائیگی دا تعلق وہ مخصوص مقام مخصوص چیزوں توجہ نہیں فرمائی قربانی دے جانور مومن واسطے حکم آیا قربانی کرو لیکن قربانی دی ادائیگی کا تعلق وہ جانوروں توجہ ایسے طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتھے ادائیگی دا تعلق کسے مخلوق نال جوڑے عزت احترام بندے دی وجہ نال پیدا ہونا ہے اصل بندے دی تاظیم بڑھنی ہے پھر بندے دی وجہ نال اس شہر دی تازیم بڑھنی ہے جس شہ واسطے شریعت شریت حکم دی ادائیگی دا تعلق جوڑا گیا ہے. مزید سوکھے لفظ کیوں کہ سمجھا ہی مقصد نے یہ سمجھو کہ تعلیم دا حقیقی حقدار اللہ ہے پھر وہ رات کریم جتھے اپنی شریعت اور حکم دی نسبت قائم کر دی پھر اس دی تعظیم اللہ پاک دی نسبت دی وجلال ہو جائے حقیقی تعظیم دا حقدار اللہ اس رات پاک نسبت تعظیم ہونی ہے کسی شہری ہو مخلوق ہے اس ساری جتھے عزت اور تعظیم ویکے گا وہ مردے مومن دی وجہ کیوں کہ مرد مومن حکم دی وجہ خاص نسبت اپنے رب نال قائم کر لیند یعنی او دے حکم نو منیا منن منال مومن ہویا مومن ہون دی وجہ یہ ایزت بنی ہوں ایس مومن دی نسبت اگوں ہوئے گی اللہ تعالیٰ دے حکم اور شریعت دی وجہ اس اللہ ہوالیٰ نے اپنی شریعت کا پار وزن بوجھ امانت کا وزن پیش فرمایا سہاڑوں تے تسمانوں توجہ ہے اتنا ارد نل امانت الاواچ ود جب مل و اشفق نہ منہ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ آباد. محمد بے جی بے بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بیٹھو. بیٹھو،, بیٹھو, بیٹھو, بیٹھو. ہے نا اللہ <س apartment manicur> تعالی نے امانت پیش فرمائی جہیں جی فرمایا آسمانہ پہاڑا نو انکار کر دتا ڈر مارے کہ سڈے کول نہیں چکیا جائے زمین آسمان تہڑ امانت تے اٹھان تو انکار فرمایا تو قدرت توجہ یہ امانت انسان تے پیش فرمائی فہامہ لا حل انسان اپنے آپ اس امانت نبول فرمایا بزرگاں لکھیا ہے تو مکیا آیا اللہ تعالی نے امر نہیں سی فرمایا اس آخ یہی فرمایا امر نا اسند نا کیوں کیا کر فرما میرا حکم پہاڑوں آسمانو زمینوں میری امانت چکو کسی انکار نہیں کرنا حکم جو در لیکن اس فرمایا جی اصا اپنی زبان چاہنے نا یار یارزار اللہ تعالی نے عردنا جو آرد لا اگر تھے عرض استرا اصطلاحی مانک نہیں لیکن تھوڑی جی مناسبت وجہ لطف پیدا کرنے آرد ہم نے عرض کیا یعنی ہم نے پیش کیا اگے تریا اے مانتھی مرضی ہے چکو بے نہو امر ایسے ہوتا ہے پابندی ہے کہ تنوع چکنا پڑنا اس پابندی نہیں لائی اس حکم نہ فرمایا حکم فرما تو کسے انکار نہیں کرنا لیکن اس فرما پیش فرمائے ہوں انکار کر گئے ڈر گئے ڈر مارے انکار کر گئے اسا نہیں چکتے سڈے تو کم ہے اس ذات کریم نے او امانت حکم اور شریعت وہ انسان نتی انسان قبول فرمائی اور توجہ رکھنا اس ذات دی بارگاہ دے اندر اس امانت دی وجہ انسان کی قدر و منزلت بن گئی کہ قدرت نے واستے یہ انعام اتار دتا کہ فکیرہ وہ انکار کر گئے ڈر گئے اندر گئیوں سا نظر چ ڈگ تک بیٹھیں تین دیکھی میرے نال کی بننا میری امانت سمجھ کے چک بٹھے ہوں اصم دین کہ تیری وجہ نسمان زمین دی چیل جے پتھر ہوسبت لگے گی تو پتھر نو عزت ملے گی نہیں تو پتھر عزت تیری ازمت کو چی تیری عزمت کو کشتی پیاری عزمت گاؤ کشتی پیاری عزمت گاؤ کشتی پیاری عزمت گاؤں پتھر توجہ زمین و آسمان پہاڑ کوئی قدر و منگلت نہیں رکھتے میں انسان کی منفرد کے اعتبار سے نہیں کہنا چاہتا میں اللہ کی بارگاہ میں تعظیم اور عظمت کے اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں ٹکے بھی نہیں ربدی مارگاہ اللہ لیکن انہوں قدر بن جائے امانت چکن والا کسی پاس لگ جانے پیر لگا جائے لهان الله حق يا يا علي يا علي يا علي يا باسي يا باسي حضره علاما مولانا مكتف فضلا بمشتي استفسار حضور قطب الوجود حاجه ممن شفي استفسار جندباد جندباد توجه يا سونا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر سبحان الله سبحان الله هاي هاي کر کے توجہ انسان جا ای آن امانت فراموش کر کن پیچھے سوٹ ہے پھر اے دریاں برابر نہیں دیں دا. او او او او. اے تگے برابر نہیں پھر وہ بار گاہ پتھر کی قیمت ہے اس کی امی بھی نہیں وجہ جی امانت آن جاوے امانت دی قدر چکرے تو مالک دی اپنی بار گاہ چیز بنا سبحان اللہ کہ ردی تو ردی ہے اس لگ کے قیمتی ہو جاتی خالق گاہک بار گاہ بے قدرہ بھاویں اوہ قدر نہ کرے لیکن او شکور ذات قدر کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھو اللہ او پچھلی گل ہے ہونی ہے کہ اللہ دے حکم دی حکمت ضرور ہونی ہے اللہ اللہ دے حکم دی حکمت ضرور حکمت ضرور ہونی ہے سبحان اللہ ذات ہوں رات اسی نو سامنے رکھنا ہے کہ زمین و وسمان دیا چیزاں جے بنن گیا قدر والیاں کسے میرے علی ورگے امین دی نسبت ہونی اللہ ورنہ بے قدرے دی کوئی قدر نہیں اللہ جے چوک بیٹھ دا امانت ہو سکٹ ہو کے نا بندہ اللہ نہ جن مانت چکی ہے نو قدر دیا گے جڑے ڈر کے پیچھا ہو گیا سنبہان اس ذات نے حکم فرمایا اس رات نایا اس ذات نے حکم فرمایا حج کرو کی کرو ایک گھر ایک پتھر مبارک مسجد شریف مقام ابراہیم ایک مبارک پتھر پہاڑیاں نہ کچھ بجو سفا مروا نہ سمجھو ذرا ہن گلہ نے دو گل یا کہ اے برکت والی چیزاں سن تے حکم آیا کہ حج کرو ایک کے حکم آیا ہے تے برکت والی بڑی نظریہ نظر نگاہیں ہلے سنت زاویا ہلے سنت تو دوسرا کا فرق ات لا سنی یہ ہے کہ اے برکت والیاں ہے اور بڑیاں نے کسی بندے وجہ تا حکم آیا انہ دی عزت کر حکم آیا ان دی زیارت کر حاکم نے امانت دین دی نے اپنے حکم اور امانت سبحان اللہ دا پہار دتا ہے انسان جنو دسبت ہوئی ان چیزوں چیزاں نا تو ان نو برکت اور پاکیزگی مل گئی اصل حقیقت ہوئی حکم تے امانت اور شریعت دی سبحان اللہ اصل واجب ال تعظیم وہ ہے وجہ واجب تازیم بندہ بنے بندے وجہ تکبیر نئے رسالت نار تحقیق عالم ربانی استاد البا مفتی فضلیا چشتی صاحب فیضان سید امام علی شاہ صاحب گوگلا سمجھو اللہ دیا نشانیاں ایک کہ جنہوں ویخیا رب یاد آئے رب یاد آئے ایک کو جنہاں نو ویخیا رب مل جائے اللہ نے فکیر جنہوں ویکن رب مل ہے جی ملتا ہے دل کے اندر وہی مارفت محبت کے سکھ شروع ہو گئی کر کے اللہ تعالی نے ہاں ہاں اس وحدہ مولا نے اپنی خلافت انسان نتی تو فرمائی کے اللہ جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آئے توجہ فرمائی نے ہوں امانت جنہ چکی قدر و امانت کی فرمائی ذات حق رب لال دے اندر اپنی شانائیں رکھ دے اے امانت اٹھاؤ والے فقیر مارفت محبت کا مرکزی مرکز تجرب کا مرکز تی تعلیم کا مرکز تبت تیری ہر نسبت ہوے دی اصا او اور عزت کراوگے تیری وجہ نا جے آپ نہیں ویخیا سڈے حکم نکھیا ہوں اصا بھی اگوں نہیں ویکھا گے محل تی نو ویخانے ادر ویک سجنا توجہ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں نظریے بندن دو ایک ہے کابت اللہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر اس کا حج کرو اس کی زیارت کرو اس وجہ سے یہ قابل تعظیم ہوا ہے یا یہ قابل تعظیم تھا کسی اور نسبت سے پھر حکم آیا تو اس کی زیارت کرو اس کا تباب کرو حجر اسود کاڑا پتھر شریف چا سی چٹا حدیش شریف چاہدہ دانگ چا لما نازل من جنا کان کان اب یاد کسل برفا کو دتو خطایا بنی آدم اولاد آدم نے گنا وا کالا او آیا ہے پتھر جنت آیا باب آدم علیہ اسلام لے آدھا ٹھیک ہے جی ہوں اے پتھر مبارک پتھر مبارک تا چمن کا حکم ہے یا چمن کے حکم دی وجہ مبارک مقام ابراہیم جس کے اتنے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے اللہ دا گھر تعمیر فرمایا ہوں سوال ہے کیا بات ہے ابراہیم اس پتھر پہ مبارکباد برکت ہونے کی وجہ نال حکم آیا بتخ مقام ابراہیم امسان مقام ابراہیم کو جہاں نماز بناؤ وہاں پر ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ پتھر کے کھڑے ہو کر پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو ہوں دو گا دو نظریے نے ای. ای。ایک نظریہ یہ ہے دائی کہ جی یہ برکت کسی ہوسوں نہیں اس برکت ند نظر رکھ کے قدرت والے فرمایا نمال بڑو ایک ہے کہ نے فرمایا تتخ میں مقام ابراہیم مسلا اس ویل برکت ملی ہے پہلو نہیں صفا مروا دیاں پہاڑیاں بجن دا حکم ہے سوا ملتا عبادت بنتی ان سوال اٹھ تے با برکت پہاڑیاں سنتے تا حکم آیا سم جائے گی کہ اللہ نے بسیرت کس مذہب نو دی ملہ بے اکلا کہڑا یہ بصیرت اقل اللہ. اللہ بصیرت آنا ماما نیتا میں بصیرت بصیرت والا اور جا میرے پیچھے چلے گا قرآن فرما دے میں جڑا میرے پیچھے چلے گا وہ بھی بسیرت والا اللہ توجہ نہیں فرمائی گی ویخ بھی بسیرت والا کھیلا ٹولہ بن گیا توجہ <تصفح> نہیں سبحان اللہ اور پہاڑیاں مالک جائدو کریم توجہ اگر اے گل ہوگی اگر یہ گل کہ گھر او چیز گھر پتھر پہاڑ او کسے بندے پاک بابرکت دی وجہ نال برکت اللہ نہیں بنیا بلکہ جیڑا عوضی تعظیم دا حکم آئے اوش دی وجہ نال او بابرکت بنیا توجہ ذرا تے قدرت آلے ان کیوں نہیں کیتا نتھو خیرے دا گھر کافر نہ گھر؟ اتھے حکم کیوں نہیں دس گھر کا کیوں دتا جنہوں تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے سبحان اللہ! اگر مہنگ اس, اس حکم نال ہی مقدس با برکت بننے تے پھر پہاڑیاں سفا مروا دیا کیوں گیاں سبحان اللہ وہ بتہرے پہاڑ پینے قدرت آ فرماندہ ہندو نے ملک فلانا پہاڑ کیا بات ٹھیک فرد تے حکم پر اے ویکن حکم دی حکمت کی ہے سبحان اللہ. کیا حج حکم دکمت حکم حکم حکمت لبے گا پتا چلے گا یہ برکت نسبت والی چیزاں نے جہی وجہ پاک نے زیارت فرم کی فرم تک نور سالرو تحقیق عالم رسانی استاد العلماء مفتی فضل میں چٹی صاحب پاسوان مسلق رضا حضور قازی ملت ملک ممتاز حسین قادری صفا مروا پہاڑی دو دے, بی, بی پاک دوڑ دی. اللہ دی شریعت والی امانت والی محبت والی عشق والی سمجھ والی عقل والی معرفت والی بی, بی, بی دوڑ دی. اپنے نبی پتر رسول دی خاطر پانی تلاش کر دی کبھی بج کے آس پہاڑ سے چڑھ کے دیکھ دی کدی اس پہاڑ سے چڑھ کے ویسدی یہ سفا مروا سفا مروا تیر نام ہی لینا ترے واسطے حکم کی آنا سی وہ سفا مروا مبارک دے انہوں دع دے قدمہ مبارک لوں جڑے دے رہے نے اللہ دے حکم کی خاطر ہو, ہو سکتا تیرے نالو بڑے پہاڑ پائے ہو بڑے سونے پہاڑ پائے ہو بڑے بڑے قیمتی پتھر نکلتے ہیں مگر ان پتھروں دی او عزت نہیں جیڑی کی آ کے ات سفا مروا توڑو یہ دوڑن کا حکم کیوں آکم آیا دوا دوڑ کا ہوں جی تے غور کرے گا تے آپ ہی پتہ لگ جائے گا کیا بات سالی حکم نہیں دوڑنے کا ہے تاکہ پتا چلے پتر پہاڑی تعلیم خدم کی وجہ لا لے جا دوکم اچھا حکم ایوے نہیں پہاڑا دوڑو اصا اپنے, اپنے یار خلیل ابراہیم تو نسبت ویٹ کے حکم کی خواب اللہ، خواب اللہ، خواب اللہ، اگر حکم عام دوڑ والی نسبت بغیر دوڑ والے حال تو بغیر آخر مطلب دوجے سابے پہ ہوا رابطہ دوڑو پہ اللہ سونے ایسا کہ پانی لبنا حکم ہوگے نہ ہوگی سونے آدمی اتو باقی رکھنی ہے کیا مت تک تاکہ پتہ چل رہے کہ ہم کسی پتھر کو کسی پتھر کو احترام کرنے کے لیے ہم نے نہیں چنا اگر چنا ہے تو اپنے سونے آدی کی اسپتنی بچنے چشتی تاری عظمت کو چشتی عظمت کو چشتی عظمت کو. کو عارف دنیا مفکر اسلام شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ پیر محمد شفی صاحب آفانہ آریا کو شریف او مچھر مبارک جد ابراہیم کھلوتے ہوں حکم پیا ہوں ابراہیم جبراہیم کھلوتے نے ہوں حکم انج ان بھی آ سکتا سی وت خلو اللہ فلان مسلح یہ کیوں آیا ابراہیم دے دی پتھر یعنی دجے لفظ ابراہیم ابراہیم مقام ابراہیم ابراہیم والا پتھر اتے نماز پڑھو ہر تو وجہ فرما حکم نماز پڑھن دا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک کہ خالی نماز کا حکم ہونا فرما دینا مکے کے کسی گلیو کے پال لو کسی بھی پتھر پال لو پتھر بنا تھی مقام پھر ابراہیم دو لفظ کی آئے نے اشارہ مارن کی خاطر یہ ہر پتھر نسا نہیں چنے ज गए सर जिन्हें यार ने अमानत उठाई है वो उठाने वाला अमानत न इस पत्थर दे खो गया वे हम इस पत्थर की तालीम करो इबादत रब की करनी है तारीम पत्थर द ربزیت اور خارجیت اور مرزائیت مفتی فضل احمد چشتی صاحب عبادت کے ساتھ تعظیم نہیں عبادت ربدی کرنی ہے تعظیم عدی ہونی ہے لیکن آخر اس کو جو خرب و جوار میں رکھا گیا اور اس کا قرب و جوار میں رہنا ضروری قرار دیا گیا تو اس بنا پر اس کی تعظیم ہے دوجے لفم چبادت برکت پتھر عبادت کسے خاتے دا نہیں سی وہ برکت والا کھلو گیا برکت ابراہیم ملی امانت سے پتھر کو ملی ابراہیم سے لاب گی دی دی تینو لب گئی پتھر مہربانی ابراہیم دے قدم چمن دی تی نہیں توفیق تو و مشار فرما گئے چل اص پتھر ہی رکھ دیا رکھ لو او چ ل تسا چومن کے سواب چمن دے عجر دی مہربانی جب میرے علی نا لڑی دیا برکت آیا چیزیں رکھ لیں فائد لے سمجھ نہیں آئی گل سیری ٹھیک یا لاک لک منگ یا رسول اللہ یا سب جو ہے سونا ادھر ہاں ہاں ہاں مسجد حرام جا کے لکھ نماز دا سواب لے اللہ اکبر لکھ نماز کا سواب, لے نماز دا سواب لے کیوں لکھ نماز کا سواب ادا کے کیوں رکھیا اگر بات ہو صرف خدا کے گھر ہونے کی تو وہ تو ہر مسجد نا گھر آخد ہوں اتر گل آ گئی بنا بڑی عزت آتخاب نو رب دی نسبت دن والے کہ خدا کا گھر ہے وہ آلہ لوگ سن پیارے امین سن امانت والے سن تو سو جی میرے امین نیت کر کے میرا گھر بناؤ گے ہوں میں باقی واگ رکھا لیا اس گھر دے اندر لاکھ سواب ہوں توجہ درا میرے خیال میں لما یہ لڑ نہیں یہ ہوں دو نظریے دو عقیدے اتو نکل آئے کی توجہ ایک نظریہ آ گیا کہ برکت کی وجہ سے حکم آیا ایک نظریہ آیا حکم کی وجہ سے برکت آئی اصا اس نظریے دیا برکت دی وجہ یعنی حکم دے آن دی وجہ اور حکمت اصول فقہ والوں دے نزدیک علت حکم کے آنے کی علت توجہ ذرا حکم کے آنے کی علت وہ برکت اور نسبت ہے جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے جو نہیں فرمائی نہیں بالکل واضح ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ دلست. لیکن دلست. ایک شبہ اٹھ رہا ایک سوال اٹھ اٹھنا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر زمین قدم رکھے نماز پڑی او حضرت ابراہیم صرف ایک پتھر دے نہیں کھلوتے پتہ نہیں کہڑی کیڑی تے کھلوتے ہیں کسے پتھر کنڈ لا کے بیٹھے کسے پتھر لے گے آنگے یار چشتی پھرتے مطلب ہے ہر پتھر ہر پتھر نار کھلو کے نماز پڑھنا فرض ہو جاوے ضروری ہو جاوے حج پھر ہر تھاں سے ادا ہو جاب سنو ہوں گلے دو محان لال اتے پھر ہونے والی دو گل سمجھو دو گلیں کی نے ایک ہے اللہ کا حکم ایک ہے حکمت فرل واجب سنت اوتھے بڑھ دی جتے اوے بن گئی حکم آئے رہا حکمت تو حکمت نے اے ضرور پیدا کرنا کہ میں جانا تھے اوے اگر چاہ حکم نہیں ہوگا حکمت ہونے کی وجہ سے تو نسبت دا لحاظ رکھنا ضرور پہنا حکمت کا لحاظ حکمت کا لحاظ کل سمجھا تو وہی مثال مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو ایک ہے یہ حکم آیا اس نال اس مقام تے نفل پڑھنے ضروری ہو گئے ٹھیک ہے نفل پڑھنے ضروری ہو گئے لیکن اس کی حکمت کی کہ وہ بابرکت پتھر ہے حضرت کے قدم و مبارک کی نسبت رکھتا ہے لہذا تعظیم کرو توجہ ذرا ایک کے حکم ایک کے حکمت حکم کی وجہ سے اس مقام تے نفل پڑھنے ہو گئے ضروری حکمت کی وجہ سے ہر مقام پر نفل پڑھنے ضروری نہیں لیکن تعلیم احترام تو لوگ کیونکہ اس حکم کی علت اور حکمت یہی تھی کہ یہ نسبت والا ہے تو ہمارا کروا رہا آخ ہے جب وہ نسبت والا سمجھ کے اس رات نے پتر نماز دا حکم تے حکم نہیں رحمت اگر حکم تے پڑھ پڑھ کے نہ پڑھتے جنم جانا سی اس کے باقیا کا آپ ہی حساب لا لے سباب ہر تھان سے دیا گا اگر نہیں پڑھے گا تو آپ کی ہک تھانا تقبیر نارے رسالے نارے تحقیق نارے رے حیدری کشتی تیری عظمت کو کشتی تیری عظمت کو کشتی تیری عظمت کو شیر اسلام غازی اسلام غازی محمد ممتاز قادری صاحب توجہ ہے ج حکم ہر تھان واسطے آن عذاب جانا سی عذاب تھوڑا بنا فضل والے اس فضل والے ایک حکم دے ایک مقام ایک مقام تعظیم دی تھان بھی بنا کے نماز پڑھ اس تھے حکم دے کے بنا ہے صرف دلیل اور نشانی کہ جتھے بھی مقام ابراہیم تین لے میرا ابراہیم تھا تو گزر گیا وہ ادب دی نظر نہ ویکھی بے ادبی تو گستاخی نہ کری جے ابھی نماز نہ پڑے تو کم از کم امجھی کہ یہ دوجیاں ورگی نہیں تھانسبت <سلام> کہ وہی قدم جس پتھر لگے نسلہ بڑھ گیا سے حکم ہو گیا اللہ د فقیر لوگ انہیں رات جدور سمجھے انہیں آ سونے سمجھ گیا ح بھی عباد رت سار جبن جی گیا مقصو توجو مقصود جا لپے گا وہ ترے کسی بندے کو لبے گا تو پھر آخیا ہوں اے تن میرا چش ماں ہوے ہو تن میرا چشیمہ ماں ہوے تو میں پور دیکھنا رجا Ooh, lulu de mot o lakh lakh chashma chashma hey, hey, hey, lulu de oh, mot کھول ایک کچا دکھا تو سبر نایاب میں ہوا ستار دیدا بتا پاہو پنشا پیدار بتا مینو لاکھ کروڑا ہزار بہانا تقریر نا رسان نارا تحقی نار حیدری پاستا نیا تو نشری میرے عشق پیدانے محری علی قربان جاو سمجھنے والے سمجھ تصویروں دار پہنچنا پیر بھی وجہ اس پھر بن گئی نماز اتنے پڑی پی گئی پیر مل جان پھر سمجھ آئے کہ حضرت آتم کی تعمیر حج پی ہوں خود حضرت کی زیارت نال کی سلطان فرماندہ مرشد مکہ سبھار سال با جی وہ مرشد مکہ بہی کبلا عشک بنایا جو دور سدا ہر ویلے اوتری ہاجی سوایا تھو جدا نہ ہوا پورش میرے لو لوگ نر تکبیر نر رسالت نر تحقیق نر حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو فیضان سلطان باہو مفتی یازم پاکستان مفتی فضل احمد کشتی پندرہ سال میں سال انتظار تو بعد اس انداز اختیار کرنے ہوتے اسی مفتی فضل <تصفح> احمد چشتی آ خراج تاسیم پیش کرنے محبت نہ نعرہ لاؤ نہاج تاسیم نہ نعرہ سڈے دل ترف گئے نہم پر تارے فضل چشتی کا حقی صبح بادل کی شام کشتی تیری علمت کو سلام کشتی تیری علامت کو سلام اصلی صبح بادل کی شام اصلی صبح باطل کی شام اصلی صبح باطل کی شام اگلی صبح بادل کی شام سید امام امام سیدنا عبداللہ بن مبارک نہ سیدنا عبداللہ اللہ عمر حضرت عمر کے بیٹے ابد اللہ صاحب آب آپ ہزور سرکار بے ممبر شریف توجہ ممبر شریف بھی ایک ایک شہ چم پھر ہاتھ لا لا کے سینے سے ادھر ادھر پھیرنا کتوں لیا جڑا نہ فرمایا کہ حضور دے منبر نو کے نماز پڑھو عبد اللہ عبر حکمت نامنے انہاں آخیا سونے جی حکم نہ صحیح حکمت تیری ہر پاس پھر جی احکمت ویکاں گے سونے اتو برکت ضرور تو اپنے کرم حکم نہیں مہربانی اپنے کرم ادھر سونا نبی سروت جس ممبر سے ممبر نماز پڑھنے کا حکم نہ آئے اس پتھر جب حضرت ابراہیم کھلوتے ہیں کیا وہ رب کا کام کر رہا ستھر مستفا کریم ممبر تے بیٹھ کے اپنا کام تو کرتے کی وجہ حکم آیا اتے حکم نہیں آیا وجہ کی ہوں بے وقوف سمجھے گا کسے کھاتے دا نہیں اکلڑا آفا خلیل حبیب پتھر پہ تبجو أو أو خلیل, أو خلیل،, اے آئے خلیل دے پتھر جڑا حکم آ گیا واجب احترام ہو گیا حبیب سرکار دا کوئی نہیں اتنے کھاتا ہی کوئی نہیں کسے کام دا ہی نہیں ماض اللہ توجہ نہیں فرمائی نے اور راز کی اے ہے رحمت ال کہ نہیں پڑے گا بلکہ آزاد ہوئے گا نئے گا نہ رحمت لال امیر کواب لا جہان مارے پاؤ کہوا کسمتوں شادی جہنم والے پاس کا امکان کا امکان امکان بھی بند کہ اگر تو نہ کرے تو جہنم جائے اسا بوا بند کریم نے صحابہ کرام یہ تھے لے چمن ہوں کوئی بے وقوف آخے گا جہا بھی نہیں پہلا بتا پیشے نظر حکمت رہی بیٹھے انہوں نے پیشے نظر حکمت رہی حکم جس مقام پر آئے گا اسی کے ساتھ خاص ہوگا لیکن حکمت ملدی جائے گی توجہ نہیں فرمائی ادب تعلیم دی جائے گی اور تعظیم کا تقاضا کرتی ہے صرف اس صورت کا حکم نہیں اور اگر کوئی مقام ابراہیم سے نماز پڑھے نفل تو حکم تو عمل ہے ثواب پاگے گا اگر کوئی آخے جہاں پر ابراہیم علیہ اسلام بیٹھے میں ملک کے شام بھی اس جگہ تے نفل پڑا گا تو بدعت ہو جائے گی شرک ہو جائے گا تو نہ اس نے حکمت پر نظر ہی نہیں کیون اتے نفل پڑے گا سواب پاوے گا وہ فرق تو صرف ہے اتے حکم آیا اتے حکم نہیں کے درویش اگلے گئے سب تو سیانے ہو گئے سب تو گئے نے حضرت ابد اللہ مسور فرما دی اگر نو پتہ لگ جاتا فلانا کتا امر نال پیار کرتا میں او دلار بھی پیار کرنا ہوں سی. اے بھی صحابی ہے او بھی صحابی ہے سمجھنا ہے وہ امیر امانت والا شان والا نبی خرب والا ہے لہذا ہوں خالی عمر تک نہیں امریک جڑ بھی ادب کر <تصفح> <تبجھو ہے، تصفح> کیڑی شریعت بنا سی کیوں آئے انہوں دا کتا ہاتھ بچھا کے بیٹھا غار تے بوئے تھے پرانے مجید سد کے کام اشارے مار توالت نہ ہو گئی حالانکہ شریعت کا حکم بننا سی کتے کا ذکر لمبا کیوں شروع ہو گیا مولا تو ہلاج دس واسطے ہوں جڑا جاہل ہے حکم کرے گا جڑا بصیرت والے اندر اکھ والے ہے وہ حکمت پہنچے گا وہ سمجھے گا سو کیوں کیوں آخیا کیوں فرمایا سو آ کام نے دو قسم دکم نے جنہ دی حکمت کل چاہ سکتی آدمی نے جنہ, جنہ, جنہ, جنہ دی نہیں آ جن دی آ سکتی کہ دی آ سکتی امور آ جنہ دی نہیں آ سکتی انہوں کہ امور تاک بدھی آ فجر دیا دو فرد ہیں تین کیوں نہیں ایک کیوں نہیں چار کیوں نہیں مغرب دیاں تر نے اصل دیاں چار نے کیوں چار اکل لڑا لڑا, لڑا کے بہ جا کوئی سمجھ نہیں آئی آپ ہی پھیت جان ہے اور اگر کوئی آخ اے دس اے نماز فرد ہی کیوں ہوئیے ابھی اکلا جیسے نوال فرد کی, کی لیکن رکاٹا دیا حکمت سمجھ نہیں آنیا اللہ تعالی نے وہ حج وغیرہ اس طرح کی اپنی نشانیاں تعلیم کا حکم دہر نہیں تکو لیے کی مطلب یہ حکمت اکل نے تا کر کے اصل ہر تھان حکمت نو چلاو گے ادھر ویخو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی طرفوں چار رکھا تھا فر بچا کریے لو جی اج چھویں نماز بنی پی اور دو فارن فارن então, لیکن جد حکمت دیکھنے کر سکتے نفل گاہ کر کے فرد کیتے تھوڑے نفل چٹیاں تیرے چردی فرد کر دینا تو بن گیا بنائی نشانی سے دلیل دو تو آپ لا پچھلی ہکمت پہنچ تو سو پڑی جا ہزار پڑی جا سر اور قرب نصیب جاوے گا گی آسان سے مقام ابراہیم کی گل ہے حکم ہے جا پڑ میں برکت پیا سمجھی اللہ تعالی رضا حاصل کران پیا لب دل پر یہ وہ کل بھی فاسک فاجے نے جہاں اللہ دسبت پاک ہاں کے کراہٹ کر کے تلا ہو گیا رب ہے دل نہیں پی سجنا پتہ ہی پتھروں لالکار ہے لالکار ہے میرے مرشد جوڑا شریف سیلے مٹی نا جتی مٹی خورچ خورچ کے دار شریف رکھ دی درد ختم ہو گئی سویرے گولڑا فرماندے نے علی شاہ اپنا گولڑے بھی اور ساری ہونج کے جھاڑو پھیر لے پھیر کے او چلے تو کسی ہو نہیں نارا تقدیر نارا علی سالت نارا تاقید امام سید امام علی شاہ صاحب امام الایا سید امام علی شاہ صاحب آستانہ لیا چولڑا شریف آستانہ لیا میرباد شریف خطبل وجود حضور خواجہ سیدی محمد شبی چشتی صاحب کوئی <تصوح> <مازنائی> للکار, للکار نہیں کوئی للکار نہیں سیل اللہ رسول, yeah. رسول دا تا دا تا دا تا دا اللہ رسول جی کچھ اجلی گل نکل پہ تو فضل ہوتا <دا> ہے ورنہ <تصوح> سارے ورگے کند خرابے نوبا تو للکار ادھر ہوں جوڑے شریف مٹی شریف ہے ای احترام کے تھنو چنی دار شریف رکھ لینا اس طرح پتا نہیں خمکول شریف والے کیا موڑا شریف تو جدو جی گھر میں جن تو پچھلے پیری ٹرمپ سن توڑ تک پچھلے پیری جانے. اللہ یہ سب راج کتوں نہ سمجھا حکم کی حکمت سے سمجھو حکم کی فعل الحکیم لا یخلو تن الحکم حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں سمجھنی لگی رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھنے رکھے گا اس کو اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ جی میں ہر پتھر چک کے میں اگے نہیں چکیتا میں ہر بندے نے چوک کے بھی رسرول نہیں دا میں بھی دل انتخاب کرنا صحابہ حضور فرماتے اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چنا مطلب حکمت جھے دیکھے سو یہ مستفا کی سنگت حقدار نے کانو <كالو> <آه> الزم کلم <هم> <قالمت> تد <تتتاك> تک <اوا> ہاں <اوا> کانو حق کا بے ہاؤ <الہا> وہ اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اہل تھے یہ مطلب ہے کلمہ تانت اللہ تعالی نے کلما سیتا گیا نا دل دا کپڑا ایسا ہے میرے کلمے واسطے داغ نہیں بنے گا کم وقت نے وہ جڑے کھول صاحب خول بی اللہ حج شان و رو سونے محمد کریم دستکار غلام حسن صاحب دا کا آنا ہی پتا نہیں کی بیان کرنا سی نے موضوع بدل دتا توج ہی بدل دیتی آن لو ایک ایسا موضوع سامنے آ گیا کہ میں اس طرح اس موضوع کدی نہیں بولیا اللہ, اللہ پاک اللہ پاک جل شاہ کرم نازی نہ جو سمجھ آیا وہ جناب نے غلط جڑا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور جڑا صحیح اچھا ہے استاد راول پنڈی میں سعد کے ساتھ موت کیوں تھا جس میں آپ نے فرمایا صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کی تویل کرنے والا کافر مطلب نہیں ہوتا اس کی وجہ تو میں دیا درما شام سے مسئلہ جی بندہ پوچھنے والا صاحب علم تو انہوں پوچھنے کی کو نہیں کتاب دیکھ لو جس کے ماننے سے یہ قانون ہے جس کے ماننے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے نہ ماننے سے بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے نہیں سمجھ لگی جدوں کسن مسلمان کرنا تو اس لیے نہیں آکھنا ہاں سرکار کے صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں چار کتاباں یہ نب... نہیں آخنا کہ حضور دے صحابہ نہیں مننے کا کافر ہو جائے گا حضور دے حل بیتری نہیں مننے اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ان کو نام ماننے سے گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہونا اور گا لیا کافر مرتاد ہونا اور گا لیا ہاں نحو ستنا علیمان خارج ہو جائے ہوئے کورمان باقی میں اُتھے شیخ ابن تحمیہ دبارے شیخ ابن تحمیہ آکے دے کسے اطراز کیتا ہے اُنہہ نہ بھی نہیں سوچا کہ میں اگر کو کہے بھی گیا کہ سیجر و علاب امام اظاہبی کی کتاب ہے اس میں نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ نے مسلمانوں کو مشرق اور کافر کہنے سے توبہ کر لی تھی. آخری سال انہوں نے توبہ کی انہوں نے کہا میں تکفیر کا جو ایک میرے نزدیک سب مومن ہیں انہوں نے اسلام تو ایمان تو خارج نہیں کرنا وہ ہوں توبہ کر گئے نا اپنی جس بنا دے ہوتے ہو ہاں بال فقہ دے مسائل تشدد دونا دا ہوا اپنے جگہ سے او دے اندر فر متفرد نہیں کہی اندر. لیکن جڑا مسئلہ اصل ہے اصل ہے مشرق قرار دینا رکافر قرار دینا اید تو انہ توبہ کی تھی اور امام زہبی نے اپنے خود دونا فرمایے کہ میں خود آخری سالے سنے اس واسطے اونا دا او اسا جڑا مطلب ہے کہ بھئی اس چری جا کرنا وہ